أعوذ بالله من الشيطان الوظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحضر الله لك تبقى مرواب أزواجك والله غفور الرحيم سورة التحريق دا صورت دا سلام دا ہجرت نہ سورت کے دا صورت نا جب شیر دا سورت لحسی رے اول ہے تنویر رے سمکنی سورت منی سورج تلا تنویر واہ کرنی سورت جیم ہے سورت نورج ہادیب نا حیب مجا دلا حست ممتا ہے نا سخت جما مرا گن تلا رورکات برا السلام نہیں براغند سور ترام بی حضرت ررامبین یا بلکہ بھی کوما لاتم مقدین حضرت حفصہ عائشہ رضی اللہ عنہما ہوما دو بن بنو گائے کی یو بل دردا گئی ابو زوالفاق کو رضول سلام عائشے کمات سرمخ کی ملاقات اسے دست پر آئندہ اکتا تھا کہ اسے جستاز اکرین امروز مخافیر مقیم سائجنہ مخافیر اپنی لے جانکہ گولنے نوہ حضرت زینب وہ کورٹ لے راگر والا تشربت تک جو کر لے نبی سلام شکن لے شہادت حافظی کر رہے نہر وہاں خسری مقابل جائے نہ کہ ماحول اللہ پناہ یا ما اللہ کردی بزان مانا حرام بند بن کی نن گیل سو یہ ندی وزر بن تو مہاراؤ یا روا کر دیتا دی پارا تب تبھی لڑائی تو مزب رضامندی دوں کا خوشال گیری جو خدا حالاتی بدھان من حرام کو واللہ را کا لوگوں واللہ ورب الرحیم اللہ بطن پہ میرا مان دے فطرۃ اللہ لکم جہلتا ایمانکم مقر کر دے اللہ ذو الذرا ربا والے لقد سمن صادو تجکر جی کا جنون ہوتی قسموں کی اقامت کر دی کہ بكم کی قسم کھا لیں او آگے قسم مار کا بارا کام سری طرح خبر سلام دے تو خبر کا خبری یہ جماعت ہے یعنی ہوتا واللہ مولا ہوتا اللہ زندہ اللہ کو خبر ہوگا راج سرگن کو د گنا لے خبر رائے اور سرگن دا سوائے لے رسول اللہ علیہ وسلم رات آس کو بہت گنا لکھا اثر ندی وہ الہباد آزوا دی وہ یاد کا پٹ رات پٹرا کو نبی دبا دیکھی جان اثرا سرول ندی ہوباد آزوا کہ راز ہو باز ہواف خبرآ ہاز ش پیغباد حدیسا خبرا حفسا ابھی تا ہو کلتی خبر اور خبر او رہا رس اللہ ہے خبر کیا اب ہزار ہوا ہو اللہ اب مجھے تو خبر تو دے گا خبر اللہ کیا اب کی خبر اترا خدے ہوتا ندی ارے چلان سب کیا ایشا خبر تو دینا وہ اذا رو اللہ کو خبر کو اللہ یہ لڑا آپ پر یہ خبر والی وہ خوب بیگمر خبر ندی جی آگے خبر آئی تک او نور زوری ڈائر نکل بابا لوگ آر دام با موٹر بیاں یعنی آر دام بازی یعنی نور سوڑنے والا نکلا یا تھا نکلا نو سو نکل جیسا خبر خبر خبر کر دکان بیاں نبی دا خبری علیہ السلام ہوئی کہ دا خبر تمام پیدا سلام عالم ہوتا پوچھتے حبیل من خبردار بےکار دا یا او کتاز خلاف کروی آلئی لتظاہرات اللہ کی علا رج او معنی خلاف او پس اما دغائی الہ دخرا جی الہ نکو معنی دخرا جی وین تظاہر علیہی کتاز خلاف کوئی کو پیغمبر نکو این اللہ هو مولا کتاز خلاف کوئی کو پیغمبر دی جیانا نکو این اللہ مولا دخل وَإن اللہ گوستے اللہ پیغمبر اللہ لگی پیغمبر دوستری دوست عثمانی دوستان جی مل دے پیغمبر جندالیان دی، دے پیغمبر دوستان دی، پیغمبر دوستان دی، ہاں؟ کرتا تو دے پیغمبر, پیغمبر خلاف اے پیغمبر دی جانو، نو دور خلق دا دوستان دی، اوکر آسا امید دی رب، آسا رب وہو امید دی رب پیغمبر ان ان دی پیغمبر، انتوالا غفننا خلاف دی کتا نہن مسلمان دن مسلمان بئی مومینا دن مومی بئی پانی دار دن تاجی داری بئی روزہ داری بھائی عابدات عبادت کو کی بئی تارہ روزہ داری کے تو بھی ان کی عاب عبادت کو کی سارہ روزہ داری صاحبات بھاجواڑا اباج بہت صحیح بازو کی بچی مچی بچی ابکارا جی نہیں ابکار جی بکری صحیح, صحیح یادی ابکار کرو اللہ کا منوان خوب سان ہے یعنی علی کوم آپ پل بال بچا گئے نارندور یعنی یہاد مال ہٹ گئے نامو آپ لو بوسا کم زان بچ گئے وہ علی کو پل آل بچ گئے نارندوراترا تو انفاف ذرا مال ہٹ گئے انفاق اکو دن نا س مضبو لایا گئی جل ماں امر آئے گورئی داؤ گ ٮٔے یادھائی سبز نو بھائی یادی نا کام سب کو منوان والا خدا تھا کر دے تو گنا نئے راہ کردی اللہ ترقا سا بھا خالص تو بتا نہ چنن سوبا صوبہ نہ سوہا کی اگر خاص تو بھی تو اخلاق سرا خاص آتا بھوک جتا سرخ اللہ دلی کی رکھ کے یوم میات کا ذکر نہ جی جی من کا تو اور تھا، یا ترکیب جہاد تھا پیسام برا جاہدار جہاد گورکھ دا کاغیر جہاز جہاز جدا پمیدانی، پمیدانی جنگ, جنگ یا ندی اے پیساں جاہدل گفارا جہاز کا سرا سختیو کا باری اول کا بگوانی وسیع جانندے اس اللہ مثال تھی اکیلت مشرقین ہو پیوزرے دیگو نانگار دے مجرم دے پوچھتا آگا پلان خلاف اوضاع نیکانی نو آگا پتا دو بارک کی حجابت دے دے پتا تشریف نقلات دے اللہ ہوئی اللہ ہوئی ضرب اللہ بیانے اللہ مطلع نیو مثال لِلَّذِينَ کَفَرُوا کَافِرُتَان عمرہ تنوحید و عمرہ ساون دس نہیں یہ موڑتا دی. سلام <سؤال> یو دیا دوار وال خرابت خراب سلام سلام س خزنصیب جی ابراہیم کو سلام پر اللہ نصیبت کو نصیبت کو محمد الد اللہ سلام خطب نصیبت کو بل سوکھتے نصیبت کوڑے مسلمان دا کافی مطابق مکان کے آدیب آوے. اللہ کا کوئی وزراہ اللہ, بیانی اللہ مثال زندگی نہ من ایمان والا ہوتا ہے سلام ایمانا ہومان کارو نے نو کوئی درور چلو کا گرفتار جوڑ کے جنت جلدی دنیا کو دا صدا دا فرعوننا دا عمل دا فرعون دا من سزا فرمینل حضرت مریم بردو نئی پرو کہ مرت امرا دیا مریاں پر شرم کا ون اپنا ون افاق نہ یعنی وا چمگا ون اپنا وا چم کی پانی کی محنت میں رو روحنا یعنی پل او من بدنانی نقم سامنے بھلپ کو موڑی اتام بتا دیں گی خدائی بتا پارٹی